اتفاق اتفاقی کو بہا اتفاق رے خود کرتی اتفاق کے موبوں کے رہنے بٹرو سے جبان ادا جائز دے اور مطالعہ ضرور اولاد نے بے و اتفاق بل وجہ نے نام و روح نے مفد الراد نے اتفاق بے صدر صدر کر جس نے واویلہ کبریے استبار قوسرم الفاصیل دیجدی سرت ابھی یہ حضرات کا نام احمد بن غیران وغیرہ واہن الله بن سامع السعيد بن ابي هنا طور اليزي اه طور نے کہا اس لڑکی دی وقت توین کی وہ کو وقت سے لے گذر کو ماضی کیمین اور شمال ولای و لا ير هناك خار بازار يطالبوا ثوابا حديث اور بار بار بار حاصل یہ واقعہ مرسی ذکر وکی روایت انہوں نے حدتہ نما محمود بن غیرہ نما حدتہ نما کے نف داری کی بلاوز رہا فرضی کی مختلف مراسی گڑ گورتنے ہم لوگ چورت ہوئی اکثر شہری شاڑ ہوتا ہے بارہ